یا ایو اللذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذابوں علیم صدق الله مولانا العظیم وصدق رسولہم نبی کریم والظعوف الرحیم اللہم نبذ قلوبنا بالقرآن وزیم اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن وادرجنا بين النور في القران قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبيه مخبرا عامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام والسلام على رسول الله وعلى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 حضور نبی اقرم شفیع امم رسول مختشم نبی مقرر اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محم دانا مال کے رقاب اما فخر ارب و عجم والیے قونم مقام سیاہ لا مقام سید دے ان سرور سر و رد نئیںیے تع سال نشینے محبشہ ماہی خوبہ شہن شہ حسہ تہطماے دورہ ساتھ خیرے ذغہ جہ جنگے سے اظ نورے ذااتے لم ل ذہ باع سے تبینے فخر آدم فخرے آدم بنی آدم نئیںیرے بت ھاا راستستا ما اوہا شاہدے ماطہ صاحب بے علم نشرہ۔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 آج ہماری فیروز وختی کے جگائے شیخ الحدیث حضرت قبلا صاحبزادہ والا مرتبہ جلوہ فراز ہیں انشاءاللہ شاء کے بعد دعا فرمائیں گے ناموس رسالت کا تحفظ ہماری اہم ذمہ داری کے عنوان سے آج کی گفتگو آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کل مرت الحق جاری فرمائیں میں نے قدال مجید کی جس آئےت دور کی تلاوت آپ کے سامنے کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک کام کے نہ کرنے اور ایک کام کے کرنے کا حکم ثاتر فرمایا ہے ارشاد فرمایا طے ایمان والوں میرے نبی کے لیے رائنہ کا لفظ نہ بولو ہوا اس طرح کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو ارشاد فرماتے انداز بڑا سہل اور خوبصورت تھا ام المن سید عائشہ رتی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کے لفظوں کو اگر کوئی گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا پھر گفتگو سامعین کے فہم کے مطابق ہوتی اور حکم دیا کلاس علاقر اکول کو جب بات کرو تو اپنے مخاطبین کے فہم کے مطابق کرو جو تمہارے مخاطبین ہیں ان کا علمی مبلغ کیا ہے ان کے نفسیات کیا ہے ان کی ضرورت اور حاجت کیا ہے گفتگو کرنے والا اس بات کا خیال رکھے تو اس کی گفتگو بلی ہو ورنہ یہ فصاحت اور بلاغت کے برعکس ہوگی دیوان غالب کا پہلا شیر غیر فصیح قرار دیا گیا نقش پر یادی ہے اس کی شوقی تحریر, تحریر, تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا اب شعر کی تشریح سمجھنے کے لیے غالب کی عہدے ہندی پڑھنا پڑتی ہے پھر اس کے بعد شعر کی سمجھ گی کسی زمانے میں جو مظلوم ہوتے تھے وہ کاغذ کا لباس پہن لیتے تھے اور بادشاہوں کے حضور جاتے تھے تو غالب کہتا ہے کہ میں بھی اپنے محبوب کے جوڑوں ستم کو بیان کرنے کے لیے یہ کاغذ کا لباس پہنا ہے اور میری غزلوں نے یہ لباس پہن کے محبوب کے ظلم بیان کرنے شروع کی. مفہوم تو بڑا خوبصورت ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تکلف کرنا پڑے گا تو جو نقاب ہیں وہ کہتے ہیں دیوان غالب کا پہلا ہی غیر بلیغ ہے غیر فصیل ہے بلکہ وہ خود آگے اسی غزل میں جا کہتا ہے کہ آگے دام شنی جس قدر چاہے بچا مدعا ان کا ہے اپنے عالم میں تقریر کا کہ جتنا مرضی کوشش کر مجھے سمجھنے کی میں سمجھا نہیں جاؤں تو یہ حسد نہیں ہوتا کلام کا بات مشکل بنا دی جائے کیونکہ کلام کا مقصد کسی تک اپنے جذبوں کا ابلاغ ہے اپنی اپنے اندر جو بات ہے اس کو کسی تک پہنچانے کے لیے کلام کیا جاتا ہے مقصد کلام کا یہ ہے تو اگر مشکل پسندی میں بندہ پڑ جائے گا تو پھر مقصد حاصل نہیں ہو سکے کوئی تمہاری علمیت کی داد تو دے دے گا تمہیں با کمال ادیب تو مان لے گا تمہیں لفظوں کا جادوگر اور سوداگر تو قرار دے دے گا لیکن جو تم کہنا چاہ رہے ہو وہ اس کے اندر نہیں اترے گا اس لیے کلام کی فصاحت یہ ہے کہ سامعین کے فہم کے مطابق بات کی جائے اور حضور علیہ السلام فرماتے آنا افسر عربوں میں سب سے پسی اگر کوئی ہے تو وہ میں سب سے زیادہ پھسی میں اس لیے حضور جب گفتگو کرتے تھے تو ایک تو اگر کوئی لفظوں کو گننا چاہے تو گن سکتا تھا دوسری بات کے سامعین کے فہم کے مطابق کیا کرتے تھے اور تیسری بات اللہ کے محبوب علیہ السلام جب کوئی بات کرتے تو اس کو تین مرتبہ دہراتے تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آجائے اور یہ حضور کا اعزاز ہے کہ ایک بات کو تین بار بھی کریں تو پھر بھی اس کا حسن برقرار رہے ایک بات کو میں دو چار بار کروں گا تو آپ کہیں گے یہ تو کل بھی سنی ہے یہ تو آپ نے پہلے بھی بیان دی ہے لیکن یہ حضور کے کلام کا حسن ہے ایک فارسی شاعر کہتا ہے مقرر گرچہ سہارا میز باشد طبیعت را ملال انگیز باشد جو چیز بار بار بیان کی جائے اس پہ جادو کا اثر بھی ہو پھر بھی طبیعت پہ گوچ بنتی ہے لیکن حضور ایک بات کو سو بار بھی بیان کریں ہر بار نئی چاشنی اور نئی لذت تذیب ہوتی تو مزاج تھا کہ ایک بات کو تین مرتبہ ہمیں تو اپنی گفتگو کو آپ تک پہنچانے کے لیے ضرورت تھا اس لارڈ سپیکر لائٹ بند ہو جائے تو قریب والے سننے کے دور تک آواز نہیں جائے حضور علیہ السلام کو اس کی بھی ضرورت نہیں تھی جب گفتگو کرتے ہو آواز بلند ہو جاتی چہرے پہ سرخیاں آ جاتی اور پھر کیفیت یہ تھی کہ جس طرح قریب بیٹھنے والا سنتا جو سب سے آخر میں بیٹھا اس کو بھی ایسے ہی آواز حجت الودا کے موقع پہ ایک دو تین ہزار لوگ ہوں گے تو سڑک تک لوگ پہنچ گئے تھے تعداد کہاں تک پہنچی ہوئی اور حضور نامی مٹلی پر بیٹھ کے باز کرائے جس تک قریب والے کو آواز پہنچ رہی ہے جو سب سے, سے آخر والا اس کو بھی ویسے پہنچ رہی ہے جب کوئی شخص گفتگو کرے تو اس کو دیکھیں تو زیادہ سمجھ آتی ہے جس کو کہتے ہیں باڈی لینگویج یعنی گفتگو کے سٹائل سے بھی بہت ساری چیزوں یہ سمجھ آتی ہے اس لیے جو بکر ہے اس کو اونچی جگہ بیٹھنا پڑتا ہے یہ اسٹیج بنایا گیا ہے لیکن دور والوں کو نظر نہیں آیا اس کے بعد پھر اسٹیج کے اوپر ایک کر اسٹیج بنایا گیا ہے تاکہ سب کو نظر آؤں میری مجبوری ہے کہ میں اوپر بیٹھوں ورنہ بزرد. بزرد. نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس لائق تو نہیں ہوں میں یہ کہ میں اوپر بیٹھوں کی مجبوری ہے اللہ اللہ بل چھوٹے قد کے تھے نہ بڑے قد کے درمیانی کامت لکے تھے. لیکن دس ہزار کا اجتماع ہو حضور بیٹھے ہوں۔ لوگوں کے سروں سے حضور کے کندھے اونچے نظر آئے حالانکہ لمبے لمبے قد و قامت والے لوگ موجود ہیں لیکن حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے نظر آیا طویل نہیں, نہیں ہے درمیانی قد و قامت اور یہاں ایک بات ذوق کے لیے آ گئی ایک دن حضور نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اپنے چچا سے پوچھا کہ چچا جان میں بڑا ہوں یا آپ بڑے ہیں تو سنی حضرت عباس بن عبد مطلب کیا جواب دیتے ہیں عرض کی حضور سال میں نے زیادہ گزارے ہیں بڑے ویسے آپ ہی سال میں نے زیادہ گزارے لیکن بڑے ویسے آپ ہی جو عمر میں بڑے تھے ایک جزوی امتیاز ہے لیکن وہ بھی اس بات کو بیان کرنے کے لیے ایک عدد کے کس کرینے کا لحاظ اچھے ہوئے اور ہم اپنے دور کو دیکھیں کہ آج کیا ہو رہا ہے آج مسجدوں میں ترازو گڑے ہوئے اور لوگ جن کو علم کی عم سے آشنائی بھی نہیں ہے وہ نبی کے علم کو توڑ رہے ہیں اللہ اکبر کیسا دورا تو حضور علیہ السلام جب گفتگو کرتے تھے تو سب حضور کو دیکھتے تھے کیونکہ حضور سب سے اونچے نظر آیا کرتے تھے یہ وارفانہ اللہ کا کا ظہور ہے ذکر بھی اونچا ہے حضور کا کد کاش بھی اونچا ہے عظمتیں بھی بلتر ہیں شانیں بھی بڑی ہیں پھر میں تو اپنے موقف کو سمجھانے کے لیے کم از کم پونا گھنٹہ مجھے چاہیے پھر میں کسی بات کو آپ تک پہنچا سکوں گا پھر بھی بہت سارے معاملے تشنر رہ جاتے ہیں کل ایک مضمون چڑا تھا ڈیڑھ گھنٹہ گزر گیا لیکن بہت کچھ تھا جو بیان کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر پایا باوجود کے کوشش کرتا ہوں کہ وقت ضائع نہ ہو لیکن اس کے باوجود میرے بس کا روگ نہیں ہے مجھے کم از کم اپنی بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے پونا گھنٹہ گھنٹہ چاہیے کو اس کی بھی آپ حضورﷺ کے خطبات اٹھائیں دس پندرہ منٹ لگتے ہیں ہر شہر سمجھاتے ہیں. یہ حضور کے کلام کا حسن ہے چند جملے بولتے ہیں دیکھئے سِل من پاتعا کا من حرام کا کیسا حسن ہے کیسی لغمگی ہے کیسا جمال ہے اور میں اس دن آپ کے سامنے روایت رکھی حضورﷺ فرمایا کہ تم دو جبروں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان جو ہے ان کی زمانت مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی زمان لاؤ بڑے سے بڑے کسی فلسفی کو اور بڑے سے بڑے دانشور کو بھی لاؤ ان دو جملوں کے حسن کو کوئی طول کے دکھائے کتنا حسن ہے تھوڑی گفتگو خیر کلام ماقل لاوہ دلل پہتر کلام ہوتا ہے جو تھوڑا ہو لیکن مدلل ہو لہو خرشید کا ٹپ کے اگر ذرہ کا جگرچی ہے اقبال نے کہا تھا یہ حضور کے کلام کا حسن ہے تاریخ فرشتہ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ سلطان محمود غزدی کو اس بات پہ شک تھا کہ میرا باپ سلطان سبکت گین ہے یا کوئی اور دوسرا شک اسے یہ تھا کہ قیامت آئے گی یا کہ نہیں یہ ابتدائی زندگی کے اس کے حالات تیسرا شک یہ تھا کیا علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں یہ ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے والے کیا نبیوں کے وارث ہو سکتے علماء نے اپنی مدہ میں یہ حدیث خود تو نہیں گھڑی ہوئی اس حدیث کی صحت پہ بھی یقین نہیں ایک دن بادشاہ محل سے نکلا سونے کا شمادان قادم لیے آگے آگے چل رہا ہے دیکھا کہ ایک طالب علم ہے جو مدرسے میں اپنا سبق یاد کرتا ہے چھوٹی چھوٹی چار دیواری ہے. مدرسے کی لالٹین میں تیل نہ ہونے کی وجہ سے جب سبق بھولتا ہے تو قریبی ایک ہندو بنیے کی دکان پہ جا کے اپنی کتاب کھول کے دیکھتا ہے بھولتا ہے تو پھر آتا ہے پھر آ کے یاد کرتا ہے بھولتا ہے تو پھر دکان پہ جاتا ہے بادشاہ نے پہلی مرتبہ علم کے لیے یہ تڑپ دیکھی اس کا دل پسیت گیا جب گریب آیا تو وہ سونے کا شمادان جس نے کسی طالب علم کو یا کسی عالم دین کو کاغذ کا ٹکڑا دے کر یا ٹوٹا ہوا قلم دے کر مدد کی وہ ایسا ہے جس طرح اللہ کے گھر کعبے کو ستر بار تعمیر کیا دا. بادشاہ نے وہ سونے کا شمادان دے دیا مقدر جاگ پڑے بادشاہ سویا مقدر جاگے حضور کی زیارت نصیب حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا شیطان خواب کے اندر آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعوی نہیں کر سکتا کوئی جاگتے ہوئے کرے تو یہ اس کی ہمت ہے یہ تو شیطان میں بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ خواب نے بھی اس بات کا ذہن کو پیچھے لے جائیں تین شکت ہے. میرا باپ کو کیا مت آئے گی کہ نہیں آئے گی علماء ما کیا نبیوں کے وارث ہوتے ہیں یہ تین شخص وہ سونے کا شما دیا بادشاہ واپس پلٹا گھر آیا سویا مکدر جاگے زیارت پر. آپ کا کلی مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا دین کے بیٹے محمود آج تون نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے کل قیامت کو میں تیری شفات کروں گا ایک جملہ ارشاد فرمایا تین شک بھی دور کی ہے جنت کی بشارت بھی تھی یہ حضور کے کلام کا حصہ ہے اور یہ کہیں اور نہیں پایا جا سکتا جوام القلم حضور علیہ السلام کے ارشادات آپ دیکھیں انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے ہماری گھنٹوں کی تقریریں لوگوں کے پلے کچھ نہیں پڑتا پلے چھاڑ کے چلے جاتے یا گھنٹا ضائع کیا ملا تو کچھ بھی نہیں لیکن یہاں کیا ہے کہ دو جملے ہیں اور پوری کائنات دو جملوں میں سمو دی گئی کیسا حسن ہے کلام کا تو یہ حضور کا انداز تھا پھر اس کو دیکھ لیجئے کہ بات اتنی سہل طریقے سے کرتے کہ سامعین اس کو سمجھنے میں دقت محسوس نہ کرے دوسری بات ہر بات کو تین بار کہتے تیسری بات کہ اگر کوئی لفظ گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا چوتھی بات ہر ایک شخص تک آواز پہنچتی پانچویں بات کہ جو سنتا وہ حضور کو دیکھ بھی رہا ہوتا اور چھٹی بات گفتگو لمبی نہ ہوتی کہ اکتا ہٹ ہو جائے حضور تو ساری زندگی بھی بولتے تھے پھر بھی اکتا نہیں ہو سکتی لیکن امت کو درس دینا تھا آج جو بہت زیادہ لمبے لمبے فقبے دیتے ہیں انہیں حضور کی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے امام کی جو ہے وہ دانائی کی دلیل ہے نماز لمبی اور خطبہ چھوٹا اور امام کی بے وقوفی کی دلیل ہے کہ نماز چھوٹی اور خطبہ لمبا تو حضور کے دیکھیں یہ حضور کا کمال ہے گفتگو کا اس انمان سے بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے حضور کی فصاحت بلاغت یہ ایک الگ مذہب ہے اب اتنے انداز سے اتنے اہتمام سے ایک بات حضور بیان کرتے ہیں کوئی وجہ تو نہیں ہو سکتی کہ سمجھنا ہے یہ والے کا انداز کا پرندے نہیں پڑھتا کہ اللہ کہیں سینے سے زور لگائیں ہاتھ کڑے کریں ضرورت ہی نہیں ہے تو سننے والوں کی کیفیت ہے جس طرح ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے اور سنانے والے کی کیفیت یہ کہ بات نکھر کے سامنے آ رہی ہے موتیوں کی طرح لفظ کیا ہے موتی ہیں. بھی کرے ہوتے تھے. یہ گفتگو کرنے والے کا شکایت اور انداز ہے اور وہ سننے والوں کی اب ہو سکتا ہے کہ کوئی بات رہ جائے لیکن اس کے باوجود اگر کسی کو کسی وجہ سے کسی کو نہیں, نہیں, نہیں بتاؤں گا تو, کون پھر بتا دیتے. اب جب تو مکی زندگی تھی, یا بندہ پکا مومن ہوتا تھا, تھا. منافر جب مدینے میں تشریف لائے تو منافقت کا آغاز ہوا اور یہ یہود و نصارہ تھے جو اس روپ میں آئے اب انہیں غصہ تو بڑا تھا منافقوں کو اوپر لبادہ اڑا ہوا تھا حضور کی توہین کرنا چاہتے تھے لیکن حالات اجازت نہیں دیتے تھے ان کو انہوں نے اپنے اندر کی آگ اس طرح نکالنا شروع کی کہ وہ زبان کو بل دے کے یہ لفظ بولتے رائنا ہماری رعایت کیجیے تو وہ اس کو تھوڑا سا بل دے کے باطن کہ اظہار کرتے سب سے پہلے بن رضی اللہ تعالی عنہ. سے جو واقف تھے اور یہ وہی ساد بن معاذ ہے کہ جب ان کا وشال ہوا تو حضور عجیب ماجرا ہے کہ سورج بھی چڑھا ہوا دھوپ بھی نہیں آ رہی فرمایا میرے ساتھ کے جنازے کے لیے اتنے فرشتے آ رہے ہیں ان کے پروں کی وجہ سے سورج کی دھوپ رکی ہوئی فرشتوں کی بھیڑ اتنی ہے پورا قدم رکھا ہی نہیں جاتا یہ حضرت حضرت سے اللہ کا جھوم اٹھا ہے وہ بھی اللہ کا وہ جمبش میں آ گیا حضرت وفات سے اللہ اکبر ہر جنازے کو چار آدمی مصنوع ہے پہلے جو ہے وہ دایاں کندا دے دس قدم چلیں پھر پینتی پہ آ جائے پھر دس قدم چلیں پھر بایاں کندہ دیں دس قدم چلیں پھر پینتی پہ آ جائے پھر دس قدم چلیں اس طرح چالیس قدم کردہ کام اس جو کسی میت کو یوں چالیس قدم کندہ دے تو روایات میں آتا ہے کہ اس جنازے کو قبرستان میں رکھنے سے قبل قبل کندہ دینے والے کے سارے صغیرہ گناہ ماف کر دی جائیں بخشوانے اس کو گیا ہے کام اپنا بن گیا اٹھ فریدہ ستے آتے مل آوے کھن جا وقت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو ہی بخشیا جا یہ کیسی کر نوازیوں کا دور ہے جو برس رہا ہے اسلام کے دامن میں تو ہے ہی بڑا کچھ اللہ حضور فمائے دو آدمی کندہ دے عرض کی حضور سب صحابہ کو چار چار آدمی اور انہیں دو کہا دو آدمی کندہ دیں گے میرے ساتھ کو دو فرش یہ حضرت بن اللہ تعالیٰ حضور کی ناموس کے محافظ کی جب یہ بات سنی تو یہود کو کہا کہ اگر تم نے یہ بات دوبارہ کہی نہ تو تمہارا نیام سے باہر نکال دی اور اس عظم سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ عرض کرو کہ حضور ان کو منع کرنے بلکہ مسلمانوں کو بھی روک دیں کہ وہ رائنہ نہ, نہ کہا کریں تو جب حضرت ساتھ, ساتھ پہنچے تو اس سے قبل جبریل پہنچ چکے تھے اور ای آیت نازل ہو چکی تھی یا تم نے رائےا نہیں کہا تمہاری نیت میں فرق نہیں ہے تم اچھی نیت سے کہتے ہو جب یہ لفظ کہہ رہے ہو تو تمہارا رواں رواں ادب سے کاپ رہا ہوتا ہے دوسرا معنی تمہارے ہاشیہ خیال میں بھی نہیں ہے تمہارے بہم اور گمان میں بھی نہیں ہے تم اسی معنی کو ملحوظ رکھ کے پورے عدد کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہوتے ہو لیکن چونکہ اس لفظ کی اوٹ میں کھڑے ہو کر کچھ بدخصلت میرے نبی کی توہین کر جاتے اگرچہ تمہاری نیت اچھی ہے لیکن وہ لفظ جس لفظ کے پہلو میں کھڑے ہو کر میرے نبی کی توہین کا امکان موجود ہو اگرچہ تم وہ لفظ اچھی نیت سے بھی کہو لیکن میں گوارہ نہیں کرتا کہ میرے نبی کے لیے وہ لفظ بوٹا جاتے آج کے بعد تم نے رائےا نہیں کہا یا کوئی اور لفظ کہیں گے تو کل منافق وہ بھی بولنے لگ جائیں کہا نہیں اس کے متبادل ایسا لفظ دے رہا ہوں قیامت تو آ سکتی ہے منافق کی زبان پہ نہیں آ سکتی وہ لفظ کیا آپ کا نظر کرم کیجئے یہ تم نے لفظ بولنا ہے وکولنا یا رسول اللہ مقصد وہی ہے جو رائنا سے لیکن لفظ بدل رہا ہوں. سیاحا کی نیت جو رائنا سے تھی وہی نیت جو ہے وہ ان زونہ سے لیکن رائنا لفظ ایسا تھا جس کا ایک معنی حضور کی عظمت کے مطابق نہیں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے میرے نبی کے لیے یہ لفظ نہیں بولنا اس علماء نے بیان فرمایا ایسا لفظ کہ جو توہین کا بہم ڈالتا ہو گو اس میں توہین نہ ہو اور بولنے والا توہین کی نیت نہ کرے تو فرمایا پھر بھی حضور کی بارگاہ میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہیے یہ اس آیت کریمہ کا مفاد ہے اور اس آیت کریمہ سے یہ فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ وہ لفظ جس لفظ کے دو پہلو ہوں ایک اچھائی والا ایک برائی والا بولنے والا اچھائی والا مانا مرادل برائی والا اس کے ذہن میں بھی نہ ہو لیکن حضور کا ادب اور احترام اور عزت اور ناموس یہ تقاضا کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے وہ لفظ بھی نہ بولا جائے جس میں ایک دوسرا امکان کسی طرح موجود ہو اب اس چیز کو سامنے رکھیں اور حضرت کا جذبہ سامنے بلکہ حضرت امام مالک نے فتوا دیا کسی شخص نے کہا کہ مدینہ کی مٹی خراب ہے تو امام مالک نے اس کو تیس کوڑے مروائے کہا گو یہاں کچھ بھی نہ ہوگے لیکن تم کون ہوتے ہو مدینہ کی بٹی کو خراب کہنے نہیں چونکہ شہر کو نسبت ہے محبوب سے اور کلو منصوب ان الہ محبوب ان محبوب ان جو شہ یار سے منصوب ہو وہ بھی تو محبوب ہوتی ہے پائے سگ بو سیدھا مجنوب خلق گفتائی سود گفتائی سگ گاہے گاہ کوئے لیلہ رفتا بو کسی نے مجنوب کو کتے کے پاؤں چومتے ہوئے دیکھا کہا انسانوں کے کتے کے پاؤں چوم رہے کہا تم نہیں جانتے یہ کتا کبھی کبھی یار کی گلی سے گزرتا ہے جو کتا کبھی کبھی یار کے کچے سے گزر جائے اس کتے کو تو پہنچ میں پھر کچے حبیب کا عالم کیا ہوگا اس لئے کہ جس سے مدینہ کی مٹی کو بنجر کہا خراب کہا اس کو تیس کوڑے مارے لیں حضرت قاضی ابو یوسف علی رحمہ آپ بیٹھے سے تشریف فرماتے حارض الرشید کا دسترخان تھا تو قدو شریف آیا اس نے کہا کہ انا لا اوہب میں اسے پسند نہیں کرتا امام قاضی ابو یوسف نے تلوار نے ہم سے بال کھینچے کہا توبہ کر ورنہ تیری گردن اتار دوں جس قدو کو حضور نے پسند کیا تو جوحب کیسے کی ہے کہے کہ میں پسند نہیں کرتا یہ حضور کے ادب کا عالم ہے یہ عذو کی ناموس ہے یہ عذو کی عزت ہے عذو کی قدر و منزلت اس بات پر چاروں ائمہ متفق اختلاف نہیں ہے کہ حضور کا گستاخ واجب القتل <می> ہے اگرچہ <چیز می> وہ کافر ہے اور اگر وہ کلمہ پڑھنے کے بعد توہین رسالت کرے اور توہین رسالت سے وہ کافر اور مرتد ہو جائے دونوں صورتوں میں وہ واجب القتل ہے کتاب الخراج میں کازی ابو یوسف علیہ رحمان نے تو یہاں تک لکھا آپ فرماتے ہیں اگر وہ توبہ بھی کرے تو اس کی توبہ نہیں مانی جائے اس کی وجہ اس لیے کہ یہ حقوق اللہ سے نہیں ہے حقوق الباد سے ہے یعنی کسی شخص کو کسی عدالت کو اور کسی تنظیم کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ گستا رسول کو معاف کریں حضور کا اپنا ہاتھ ہے حضور خود معاف کریں تو کریں لیکن حضور اب تو اس دنیا سے چلے گئے اپنی زندگی میں حضور نے معاف بھی کیا ہے اور سزا بھی دلوائی ہے دونوں مثالیں موجود ہیں پتھر مارنے والوں کو اور گلے میں کپڑا ڈالنے والوں کو اوجڑیاں پھینکنے والوں کو جان کے دشمنوں کو گالیاں بھی ایک منظر ہے اور دوسرا منظر یہ بھی ہے اسی فتح مکہ کے موقع پہ جو لوگ حضور کی ہجب کہا کرتے تھے اتنے خطن اس کی لوڈیا جو ہے وہ فلتنا اور ارنب اور قرآنہ یا جتنی بھی یہ تھی اور, اور اس کے علاوہ کتنے لوگ تھے جن کا حضور نے نام لے کر کہا ان میں قاب بن زہر بھی تھا جو بعد میں ماف کر دیا گیا حضور نے سخت حکم دیا جو ہاتھ کھڑے کر لے ماف کر دینا دروازہ بند کر لے ماف کر دینا ابو صفیحان کی گھر چلا جائے ماف کر دینا حرم میں آ جائے ماف کر دینا اصلہ پھینک دے ماف کر دینا امان مانگ لے امان دے دینا لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ اگر قابے کی دیو اتنا سخت فتواری ہے اور ابن ختل کو سعبا نے دیکھا کہ وہ دیوار کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور پردے کے اندر ہے عرض یہ ابن ختل چمٹا ہوا ہے تو فرما اس کو یہی قتل کر اور اس کو چاہے زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان جو جگہ ہے وہاں قتل کر دیا اس ناپاک کے گندے خون سے حرم کو بچا لیا جاتا اور مسجد سے باہر جاگے قتل کیا جاتا یہاں کیوں مارا گیا دنیا کو بتلانا مقصود تھا من کیا فل گیا جس کو بن ملے چھوڑے نہ جائے گیا اس کو. اس کو, کو خبر پہنچائی تو بچ نہیں سکے گا کہاں کہاں چھپے گا جگہ جگہ تو حضور کے غلام رہتے ہیں گلی گلی میری یاد بچی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل مجھ سے اتنی واشت ہے تو میری حدوں سے دور نکر کدھر جائے تو کعب مالک رات کے اندھیرے میں چھپ کے آ گیا حضور سے نے حرم میں بیٹھے دی پاس آکے کہتا ہے حضور اگر کعب کو ڈونڈ لائیں تو ماف کر دو حضور مسکر کے کہا کعب تو آج ہو جا میں نے ماف کر دی اب کرتا ہے حضور جس زبان سے آپ کی ہجب کیا کرتا تھا اجازت چاہتا ہوں کہتا ہے کہ اللہ لوگوں میں آیا تھا معافی کے لیے یہاں آ کر بتا چلا نبی تو ہے ہی بڑا بندہ نواز اللہ اکبر. پھر کیا کہتا ہے اِنَّا بے شک اللہ کا نبی نور ہے کا جس سے سے زمانہ کے کی میں باقی ٹھیک ہے تمہارا لیکن مجھے اللہ اکبر تو حضور نے اپنے دشمنوں, دشمنوں, دشمنوں کو معاف بھی کیا بھی ہے اپنے دشمنوں کو سزا بھی دلوائی کے کے کا مجھے بھی ہے آپ کو بھی ہم اپنے دشمن کو چاہے معاف دیں اور چاہے اس کو سزا دے دیں آج لوگ کہتے ہیں حضور نے تو چادریں بچھائی ہیں بیٹے کے کاتل کے پونتلے بچھانا چادر تیری جواب مسجد کا پتا چلے اپنے قاتل کو اپنے دشمن کو اپنے گستاخ کو معاف کرنا اور بات ہے اور محبوب کے دشمن کو معاف کرنا اور بات ہے اس میں اس میں فرق ہے اگر کالج کے پرنسپل کی توہین کر دے تو دو طالب علم جا کے تھانے سلا کرائیں گے کیسے ہو سکتا ہے یہ ان کا حق ہی نہیں ہے گستاخی اللہ کے رسول کی اور بندے کہہ رہے ہیں کہ چلو جی سلا کر لیں ہم کون ہیں کرنے والے ہاں حضور اپنی ذات کے حوالے سے خود مختار ہے جو چاہیں معاف کر دے حضور نے معاف بھی کیا سزا دے حضور نے سزا بھی دی لیکن حضور کے وشال کے بعد امت کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ معافی دے اور کتاب الخراج کے اندر حضرت قاضی ابو یوسف کا کال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ توبہ بھی کرے تو توبہ قبول نہیں ہو اور جن لوگوں نے کہا اس کی توبہ قبول ہوگی تو انہوں نے اس معنی میں یہ بات کہی ہے کہ وہ سچی توبہ کرے سزا اس کو پھر بھی دی جائے اس کا گناہ معاف ہو سکتا ہے سچی توبہ سے لیکن اس کی یہ جو سزا ہے قتل اس کو کرنا یہ پھر بھی ڈیٹے گا جب کوئی شادی شدہ زانی زنا کرتا ہے تو اس کو حد الشریع نافذ اس کے اوپر کی جاتی ہے تو اس وقت وہ توبہ بھی کر لے تو حد بھی لگ گئی اور توبہ بھی اس نے کر لی تو وہ گناہ سے پاک ہو گیا۔ دنیا کی نظروں میں پاک ہو گیا دیانتن بھی اور شرعتاں دونوں طر وہ پاک ہو گیا. اس طرح اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے، اسلام لے آئے. ساسن اس کو جو ہے وہ حد قتل کیا جائے گا. لیکن اس کا گناہ معاف ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے سچے دل سے توبہ کیا یہ جنہوں نے توبہ کا کال کیا انہوں نے اس معنی میں کیا ہے نہ یہ ہے کہ جو مرضی رسول کرتا رہے اور جب اس کے ٹکٹ پہ باندھنے لگے تو پھر وہ توبہ کر رہی ہے تو دروازہ کھولنے والی بات ہے تو یہ باز میں رکھیں کہ یہ امت کا شروع سے مزاج رہا ہے اور چاروں آئمہ اس پہ متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گستاخ سزا قتل یہ میرا عنوان نہیں ہے یہ الگ مضمون ہے لیکن اس عنوان <تصفيق> کے ساتھ یہ بات میں نے کرنی ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ حضور کے ناموس کی حفاظت کریں وہ عوامی لوگ ہوں وہ علماء ہوں وہ حکمران ہوں یہ ان کی ذمہ داری اور ہر دور میں ان کی ذمہ داری رہی ہے حضور کی آبد کائنات کا سب سے قیمتی اساس ہے اور یہ ہمارا امتحان حضور کا امتحان نہیں ہے اللہ تعالیٰ شان نے بھی محبوب کے گستاخوں کو جو ہے وہ دو ٹوک سنائی ابو جہل ابو لہب نے کہا تب بن لگا جماعت تازیا نہ آیا دونوں ٹوٹ جائیں تجھے یہ جرت کیسے ہوئی کہ میرے محبوب کے بارے میں ایسے نازیبا بات کرے اور ولید بن مغیرہ نے حضور کو مجنون کہہ دیا اللہ نے کتنی گنوائی ہم ماظمی مشاہیم بن امیمی من نائل قید کتنا خود سنائے اور آخر نکمائی اطلن بادہ ذالے کا زنیم محبوبی ہے ہی حرام ذات اللہ کسی کے راز فاش نہیں کیا کرتا لیکن جو, جو پھر مصطفیٰ کو بھونکنے لگے اللہ پھر اسے رسوا کہنے دیتا اور کتب میں آتا ہے تفاصیل میں لکھا ہے وہ اپنی ماں کے سر پہ تلوار لے کے کڑا ہو گیا کہنے لگا کہ سچ بتا میرے جو ہے تو سچ بتا بتا یہ یہ کہا ہے ہے کہ کا زمین یہ زنا کی ہونا تھا نے اور اس نے کہا کہ تیرا باپ جو تھا وہ تو اس قابل ہی نہیں تھا اور جائیداد بہت ساری تھی پھر مجھے ایک چرواہے سے منہ کالا کرنا پڑا تو اس کی اولاد ہے رسوا کر کے رکھ دیا قرآن میں کر کے رکھ اللہ تعالیٰ نے کی بات جو سے کھانے آیا وہ مجنون ہو سکتا اور اللہ نے ساری چیزیں کے سامنے دی نے مجید میں آپ کئی مقامات آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا حضور کے اللہ اگر کانٹے تھی تو کہا کہ یہ خجور کی رسی سے کہ معذلہ اب ابتر ہو گئے اولاد درینہ نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نے سورا نازل کی. انا محبوب ہم نے تو تمہیں کوسر دیا قوسر کے کئی مفاہیم ہیں امام رازی نے تقریباً اس کے بیس معنی لکھے ہیں لیکن یہاں ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ کوسر کا معنی اولاد کثیر ہے اس نے کہا تھا کہ آپ کی اولاد نہیں اللہ کہتا محبوب جتنی اولاد تیری ہے کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی ہم نے تمہیں کوسر دی اولاد اس لیے ہوتی ہے نا کہ باپ کا نام باقی رہے آج ممبر و محراب پہ بھی وزود کا نام ہے غاروں اور پہاڑوں پہ بھی حضور کا نام ہے کائنات کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں حضور کا نام ہے وہ شخص جو چاند پہ گیا تھا نا اس نے پھر ملک سیر کی رات کے پچھلے پہل کو مصر میں اترا اور رات کو جب مسجدوں سے اذان گونجنے لگی تو وہ باہر ہوٹل کی لابی میں ٹہلنے لگا بے تابانہ انداز میں کسی نے کہا مستر کیا پرابلم ہے کہا مجھے بتاؤ میں زمین پہ ہوں یا پھر چاند پہ آ گیا ہوں لوگوں نے کہا کیا ہوا ہے کہا جب چاند پہ تھا اس وقت بھی یہ آوازیں آتی تھی زمین, زمین پہ ہے وہ پھر بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں کیا ہی شان احمدی کا چمن میں ضرور ہے ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے گلی گلی میری آج بچھی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چالیں مجھ سے اتنی باشت ہے تو میری ہدوں سے دور نکلیں تو کائنات کا کوئی گوشہ کوئی کونہ ایسا نہیں جہاں حضور کرنے کرو اللہ کہتا مبوب جتنی اولاد تیری ہے اور یہ جو کہہ رہا ہے ان شان اکاؤ والا ابتر یہ تیرا دشمن جو ہے یہ بے اولاد ہو اچھا یہاں ایک بڑی خوبصورت بات اور وہ یہ اللہ کہے ابتر اور اس کے چاروں بیٹے زندہ رہیں اللہ کہ محبوب جس نے تجھے ابتر کہا یہ ابتر ہے ابتر ہوتا ہے جس کی اولادیں نرینہ نہ ہو اللہ کہتا محبوب یہ ابتر ہے جو تیرا دشمن ہے انان اکاؤ والا لیکن اس کے چاروں بیٹے زندہ رہے مرے نہیں اور اللہ کہے ابتر میں اگر بدوا دوں گا تو وہ بدوا ہوگی اور اللہ جو فرمائے گا وہ تقدیر کا فیصلہ ہوگا اللہ کہے ابتر اور اس کے چاروں بیٹے زندہ رہے اصل بات یہ ہے کہ اولاج اس لیے ہوتی ہے کہ نفع اور اس کے چاروں بیٹے تھے تو زندہ لیکن چاروں بیٹے کلمہ پڑھ کے محمد ادبی کے غلام بن گیا اس نے حضور کو ابتر کہا تھا اللہ نے کہا محبوب دیکھ تیری بیٹے اس کے ہیں گیت تیرے گائیں گے یہ یہ ہے ہے ہے تو نہیں ہے، یہ ہے تو نہیں اللہ نے اپنے محبوب کی ناموس کا دفاع کیا سیابا کی زندگیاں دیکھ لیں حضرت عمر فاروق کا طریقہ دیکھ لے تلوار نیام سے نکالتے تھے کہ نہیں نکالتے یہ ذمہ داری امت جب ایک یہودی اور ایک منافق دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا فیصلہ حضور کے پاس آیا دلائل سنے. میرٹ پہ فیصلہ کیا سچا یہ پلٹے اس نے کہا مجھے فیصلہ منظور نہیں عمر کے پاس جانا رضی اللہ تعالیٰ اس کا خیال تھا وہ کے بارے میں بڑے سخت ہے جب سنیں گے میں مومن ہوں اور یہ کافر ہے اور یہودی ہے تو سنتے ہی میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے حاضر ہوئے دروازہ آپ نے اس منافق سے کہا واقعی کہا بات ابھی کرتا ہوں. اندر واپس آئے تو ہاتھ میں تلوار دی اور اس منافق کا سر توڑتے ہوئے اللہ انہوں نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا. محبوب مجھے تیرے رب کی قسم مجھے تیرے رب کی قسم, رب کی قسم تو ہے اللہ کہتا محبوب تیرے رب کی قسم اللہ کو بھی اس پہ ناز ہے کہ میں محبوب کا رب ہوں فلا فلاح یہ نہیں کہا مجھے میری قسم یہ بھی نہیں کہا مجھے میری قسم کہا مجھے تیرے رب کی قسم یا خدا کو ناز ہے کہ میں مستفی کا رب ہوں ہمیں ناز نہ ہو کہ ہم نبی کے امتی ہیں فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے ہمیں ناز اس طرح ہم حضور کے نبیوں نے تو آرزوے کی سے ہو جائے بارہ نبیوں نے حضرت اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں لوگوں میں جا رہا ہوں میرے بعد اب وہی وہ آئے گا چلو نام بھی بتا دیتا ہوں بی احمد نام احمد ہو ایک حوالے اٹھ کے کھڑا ہو گیا حضرت جس کے کسی آپ پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا حیرت <سؤال> سے پوچھتا ہے افضل کو ایک مرید سوچتا ہے میرے پیر سے بہتر استاد سے بہتر کون ہو سکتا ہے ایک کارکن سوچتا ہے ایک بیٹا سوچتا ہے کہ میرے باپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے امتی سوچتا ہے میرے نبی سے بہتر کون ہو سکتا ہے وہ تو بد وقت تھا جو نبی بھی مانتا ہے نکالنا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں محبت ہو وہاں ایب نظر آئے محبوبان تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوں دا. اصل منافق جانی اسنو وہ چوٹے پیار جتا ہوں دا سانو دسیا دس عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرمان دا آزم جتے دن لگ جاوے ہوتے عیب نظر نہیں ہوں دا. عیب ہو بھی تو نظر اور جہاں ہوئی نہ خلکتا مبرام من کل آئے بین جہاں عیب ہے ہی نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شما ہے کہ دعا تو حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ سے بھی افضل ہوگا جب خاکے چھپے تھے تو میں نے جگہ جگہ یہ بات کہی تھی آپ کو بھی یاد ہوگا میں نے وینس میرج ہال میں بھی کہا تھا میں نے کہا یہ مغرب کے گنڈے باش اپنے مذہب کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لیتے اور میرے نبی کے قصیدے دیکھتے ان چیلے پر میں آج بھی لفظ موجود ہیں حضرت عیسیٰ کا حواری پوچھتا ہے حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افسل ہے سنو حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں ٹھنڈ پڑ جائے گی کل حضرت عیسیٰ نے کہا افضل ہونے کی بات کرتے ہو وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہوتی ہے وہ اتنا اونچا نبی ہے کہ اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی شہادت مل جائے تو یہ بھی مقدر کی کرانی چاند کی طرف مو کر کے تھوکنے سے چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا اپنا ہی منہ گندا کرنا ہے. ان لوگوں نے اپنی بد بختی میں اضافہ کیا نبی کی عظمت کا کچھ نہیں پکاڑ سکتے نبی کی عظمت روشنی رہے گا یہ چاند چڑا ہے چڑا ہوا رہے گا کوئی اس کو غروب نہیں کر سکتا یہ سورج ہے ہی رہے گا. اس کو کوئی غروب نہیں کر سکتا سیدہ آشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی لوگوں ایک تمہارا چاند ہے ایک تمہارا سورج ہے ایک میرا سورج ہے تمہارا سورج صبح غروب, غروب, غروب نہیں ہونے والا ہے قیامت اللہ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے چلے ہوگا پتہ اس وقت چلے گا ہیں، فقط اتنا سبب ہے اد کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے سے برق قرآن دے سارے تیری شان جیا نہیں کوئی تیری شان کا کرے مقابلہ جہاں آش اصلی چور دا کوئی نور آکھے کوئی بشر آخر رات دن یہ اللہ والے بھی غروب نہیں ہوگا یہ اللہ تعالی انہوں کو بلوایا گیا تو اس سے قبل ہی حکم آ محبوب قسم ہے مجھے تیرے رب کی اتنی دیر تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے فیصلوں میں تجھے حاکف نہیں مانا دیتا ان کا سارا وہی اللہ نے تاریخ لمبی اور سلطانیہ اور بوڑھا تھا جب جو ہے رسالت کا اور دور کی کہانی سو پچیس کے اندر تو خلافت ٹوٹ فوٹ جاتی ہے جب ہم بالکل کمزور تھے یہ ان دنوں کی کہانی ہے اور جب ہمارے ایم کبھی تھے ہمارے کو حکمرانوں oh, <سلام> نے بھی اس میں حصہ لیا سات کا حصہ ڈالا ایک بد برق تھا والے انگلستان کا شہزادہ تین حملے کیے اس نے ایسا کیا یہ غالباً سترہ سو اکاسی یا تراسی کی بات ہے حاجیوں کے کافلے کو لوٹ لیا مال اسباب سب کچھ لوٹ لیا راستہ روک لیا قید کر رہا ان حاجیوں نے کہا سامان لوٹ لیا ہمیں تو جانے دیں ہم نے حج کیا بنایا تو اس نے بدتمیزی کی کہا تم مسلمان ہو بلاؤ اپنے لکھی کو جو تمہاری جان چھوڑا ہے بیس یہ جملہ کا سلطان صلاح الدین ایوبی تک بات پہنچی اور جب تک وہ سویا نہیں کتنے سال نہیں سویا جب نیب تنگ کرتی تھی خیمے کی چوب سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو جاتا تھا اور آنکھوں کی آگ نکال لیتا تھا وہ دانت پیستا رہتا تھا اور ہر وقت بس پیک وہ وقت آیا کہ جب انگلستان کے سارے شہزادے لائن میں کھڑے تھے کسی جی کو کچھ سیدھی کسی جی کو پانی پیش کیا آپ میں اور کہا جس کو ہم پانی دیتے ہیں امان دیتے ہیں ہیں جس کو کچھ دیتے ہیں, امان دیتے ہیں چھوڑتا گیا سب کو لیکن جب ریجی نار پر نظر پڑی تو سلطان آپ سے باہر آ گئے آنکھوں سے چنگان نکلنے لگے اور جوش غصے سے سلاح الدین کا بدن کاپتا تھا اور تلوار لے کے آگے بڑھا اور وجی نال کو غریبان سے پکڑ کے पटक کے زمین पे मारा کہا او کتے تو نے کہا تھا کہ بلا اپنے محمد کو محمد رضوی نے اپنا نوکر بھیج دیا اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کہ یہ ہماری تاریخ ہے ہمارے حکمرانوں کی تاریخ ہے اپ اس دور کے حکمرانوں کے آئینے میں نہ دیکھے اس دور کو یہ ہمارے حکمرانوں کی تاریخ ہے سلطان چیختا تھا اور کہتا تھا کہ محمد رضوی نے اپنے نوکر کو بھیج دیا اور اور اس پھر سجدہ شکر ادا کیا تھا کہ میں نے بدلہ لے لیا رسول یہ ہماری تاریخ ہے عوام بھی کسی سے پیچھے نہیں اور جس کو ابجد بھی نہیں آتی تھی سے آشنا بھی نہیں تھا جو علومیا نکلیا سے شناسا نہیں تھا جو حدیث اور قرآن کے علوم بھی نہیں جانتا تھا جو لوہار کی دکان پر بیٹھ کے تھک تھک کرتا تھا پھر اللہ نے اسے وہ مذتبہ دیا کہ لاکھوں کرونوں دلوں میں دھک تک کرنے نگا غازی المدین سے لے کر کے آمر چیمہ تک داستان پڑے کتنی عصی داستان ہیں غازی آمر چیمہ نے ہٹنر کے دیس میں جو داستان رکم کی ہے اللہ کی قسم میں نے غازی آمر چیمہ کی قبر کی پائنٹی پر ایک سید زادے کو روتے ہوئے دیکھا اور وہ کیا کہہ رہا تھا کہ ربا میں تنویے نہیں کہنے کہ منہو آمر چیمہ بنا دے میں تنویے کہنے دے پیرانوی خ مرتبہ پایا جب کاماتے اور کہانیاں پڑھی کبھی آزود پہلوان میں ہوتا میں نے بڑے بڑے بلیوں بڑے بڑے کی, ہاں ہاں، ہاں، بڑے بڑے کی داستانیں پڑھی کبھی یہ آرزو بھی نہیں ہوئی کہ فلاں بلی میں ہوتا لیکن غازی علم کا جنازہ لوگوں کے کندوں پہ جا رہا ہے بار بار میرے دل میں جذبہ غڑائیاں لے رہا ہے کاش اس چار پائی پہ آج میں ہوتا ہوں یہ عزاز ہے یہ تقریم ہے اللہ نے مجھے عزاز دیا کہ غازی آمر چیمہ کی چار پائی کو کندہ دینے کی توفیق نصیب ہوئی اور اس حصے میں مصطفیٰ فقیروں کا بڑا حصہ ہے تو مجھے اس کے بعد دو ملتبہ غازی آمر چیمہ کی خواب میں جارت ہوئی تو میں نے ایک دن دیک خون تازہ نکل رہا ہے اور وہ تڑک رہا ہے میں حیران ہوا میں نے کہا کہ یہ تو قبر میں جا کے آسودہ ہونا چاہیے تھا میں کیا رکھا دیکھتا ہوں تو اگلے دن اخبار اٹھایا تو پھر دوبارہ گستار ہوئی تھی میں نے کہا یہ حضور کی حرمت کا شہید قبر میں بھی سکون میں نہیں ہے اس کو قبر میں بھی چین نہیں آ رہا کہ حضور کی توہین کیوں ہو رہی ہے اللہ کے محبوب کی آبن کی حفاظت ناموس کی حفاظت ہماری شمع داری ہے اگر ہم تو اللہ خوش ہوگا حضور خوش ہوں گے اگر نہیں کریں گے اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے لائے. یہ بات بھی میں رکھیں اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں آؤ ایک تاریخ کا واقعہ سنا ابن ایسا واقعہ کو آپ جانتے ہیں جب منگولوں نے بغداد اجاڑا تھا جب بغداد کے اندر سوا لاکھ لاشیں پڑی ہوئی تھی جب تے خانوں میں چھپے ہوئے لوگوں کے لیے دجلہ کا بند توڑ دیا گیا تھا اور سوا لاکھ لاش ہم نے تے خانوں سے نکالی تھی وہ دور آپ کو یاد ہوگا جب دجلہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو کے بہاتا وہ لمحے بھی شاید آپ کو یاد ہوں تاریخ میں موجود ہیں سکوت بغداد کے کہ جب جامع نظامیہ کی لائبریری بغداد میں بہا دی جی گئی اور تین دن تک دجلہ کا پانی سیاہ ہو کے بہتا رہا بڑے سخت دن ہیں بڑے دردناک دن ہیں جب گرناتا لوٹا جب بغداد لوٹا دل کی حالت کیا مزدور ہو یہ نگر ہر مرتبہ لوٹا گیا وہ کیا دن تھے جب بغداد لوٹا تھا اور جب مسلمانوں کے سروں کی کھوپڑیوں سے جو ہے وہ چنگیز خان اور ہلاکو خان کیے تھے اور اس نے کہا تھا کہ جو نئی سر لائے گا اس کا کارکے لگائیں گے تو لوگ پیسے لے کے پھرتے تھے سر لے جائے وہ دن بھی ہم نے دیکھے تاریخ کے اس بیانت لمحوں سے بھی ہم گزرے تو جب ملہ جامی کے خلافات کو چنچن کے مارا گیا ان کے خلاف افغانستان کی طرف بھاگ آئے بڑے سخت دن تھے ایک منگول سردار اپنی فوج میں بیٹھا ہوا ہے اور ہوا کیا کہ ایک عیسائی سے وہ متاثر ہو گیا اور یہ بدنہاد عیسائی اور یہودی ہمیشہ رائے نبی کی توہین کیا کرتے ہیں یہ شکست خوردہ لوگ انہوں نے اپنے سفلی جذبات کو ہمیشہ یوں تسکین دی ہے انہوں نے کبھی کوئی دھب کا کام نہیں کیا اس طرح گندے کمینے اور, اور چھوٹے کام کیے تو جب مسلمان قبروں میں تھے لاشوں کا سر تعمیر ہو رہا تھا بغداد لوٹا ہوا تھا لاشے خدرا میں تیر رہے تھے اور امت کے لیے درخت دن تھا سپوت بغداد کا تو اس نے مجلسِ باز مناقض کی ابنی حجر لکھتے ہیں کہ اس عیسائی نے کھڑے ہو کے ہمارے نبی کی توہین شروع کر دی کوئی بھی موجود نہیں تھا جو اس کی زبان کھینچتا تو پاس بندہ ہوا ایک کتا تھا جو زور زور سے پھونکنے لگا کسی نے کہا آج مسلمانوں کے نبی کی توہین کی یہ غیرت میں آ گیا وہ کہنے لگا میں نے انگلی اٹھائی ہے اور یہ کتا بڑا جو ہے وہ غیرت غیر اس لیے میری انگلی کی وجہ سے غصے میں آیا اس اس نے پھر وہ دیا اس نے پھر ابن کتے اتنے زور سے جھٹکا دیا کہ اپنا لیا اور جا کے اپنے دانت جو ہیں اس کے گلے میں گار دیے اور چھوڑا تب جب اس کو واسل جہنم کر دیا اللہ اپنے محبوب کی نابوس کی حفاظت کرنا جانتا ہے اگر ہم نہیں کریں گے وہ کتا سے بھی کام لے لے گا وہ تو ابا فیلوں سے نہیں کام لے لیتا یہ اللہ کا مزاج ہے اور اس راکیہ کو دیکھا وہی فر اسلام کے مددگاہ ہو گئے اور کہتا ہے ہے ایان یورش تاتار کے افسانے سے ہے ایان یورش تاتار کے افسانے سے پاس بان کعبے کو مل گئے سنم خانے سے اللہ رشتہ اسلام کی بہتد بھی فرمائی ہے تو صاحبوں یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے حضور کے ناموس کی حفاظت کرنا صورتوں میں اور کئیوں رنگوں میں حضور کی, توہین کی جا رہی ہے مرزائیت وہ انگریز کا خود کاشتہ ہے جس کا مقصد ہی جہاد کو کرنا اللہ کی توہین کرنا ہے اس حوالے سے آپ خبردار ہیں؟ پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک سال کے اندر دس ہزار لوگ مرزائی ہو رہے مرزئی ختم نبوت کے باقی کا نام ہے ہماری کہیں غیرت نہ سو جائے میں آج ساری رات تقریباً رو کے گزاری ایک واقعہ پڑا اور اندر آگ لگ گئی ترپن کی جب تحریک چلی اور لاہور کے اندر ایک بوڑھی ماں اپنے یہ بچے کی بارات لے کے جا رہی تھی کہ راستے کے اندر گولیوں کی آواز آئی اس نے کسی سے پوچھا کیا ہے کہ ختم نبوت کے مجاہد لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف سے فائرنگ گولی ہے اور لوگ سینے کھول کے گولیاں کھا رہے ہیں وہاں رک کر کے براتیوں کہا واپس چلے جاؤ اور بیٹے کا شیرا کھول دیا کہا میں اس کا یہ کھول شہادت کا اور باندھنے بیٹے کو کہا میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی جب تک حضور کی نہیں ہو جائے گا یہ ہماری تاریخ تھی علامہ کیا کیا لالچ نہ دیا گیا لیکن وزیر خان کی مسجد کا وہ جملہ تڑپا دینے والا ہے آپ نے فرمایا لمبی لمبی موچھوں سے بغاوت ہو سکتی ہے محمد عربی کی کالی سے بغابت نہیں ہو سکتی ناموش رسالت کے لیے ہماری ذمہ داری ہے برا ہونے کی کوشش کریں یدوان اپنے دامن میں بہت کچھ رکھتا ہے لیکن وقت سمٹ گیا اور میں الفاظ میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے ظلم کی تیز ہوا سے بغاوت کی ہے توڑ کے سلسلہ نام محمد سے محبت کی ہے آؤ ہم دوبارہ اپنے اس عہد کو تازہ کریں اور حضور کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے چہرے پہ داڑی سجانا مشکل کیا ہے لوگوں نے تو جانے بازتی ہیں حضور کے نام پہ لوگوں نے سب کچھ قربان کر دی ہے ہم ابھی یہاں ہوئے ہمیں ہم، ہم، ہم، ہم، ہم، یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے آئیں بڑھیں اپنا سب کچھ حضور کے نام پہ لگا دیں میرے استاذ المقرم ایک بات کہا کرتے تھے بڑی خوبصورت بات آپ ہمارے کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے ہیں آپ ہمارے کرتے تھے نہ بھئی تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا اور اپنی پہچان اس رنگ کے اندر دے آئیں وآخی و الحمد للہ آپ کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں فردوس میں جا کر